پھر یہ بتائیے کہ کثرت احترام سے بچنے کے لیے دل پر آپ نے یا عمر لکھنے کے لیے بتایا یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ کون سی سیاہی سے لکھیں گے شہادت کی انگلی سے اس میں نہ سیاہی لگانا ہے نہ پانی لگانا ہے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا وہ لکھنا ہے. جیسے کفن پر بھی اسی طرح لکھتے ہیں کفن پر سیاہی سے لکھنے کی ضرورت ہے انگلی سے لکھا جاتا ہے میرا وصیت نامہ پڑھیں مدنی وصیت نامہ اس میں میں نے یہ سراہد کر دی ہے کہ انگلی سے لکھیں اور روشنائی سے نہیں تو آپ کو معلومات بھی اچھی ہو جائے گی میرا مدنی وسیعت نامہ پڑھ کر اور اس کو تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے کہ میت تو گھروں میں ہوتی رہتی ہے تو جب کسی کی میت ہوگی تو وہ آپ کو مدنی وصیت نامہ بہت کارآمد رہے گا کہ اس میں غسل کا طریقہ قبر کے لیے قبر کا طریقہ اتارنے کا طریقہ بہت مطلب اہم جمع جو جو وسیع مطلب معلومات کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ مدنی ناما اس کا نام ہے آج ہی ہو سکے تو حاصل فرمانے پڑے آپ کو نئی نئی باتیں اس میں انشاءاللہ محسوس ہوں گی حیران ہو جائیں گے عجل و جل تعالیٰ علی و, و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم